أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح فِِِ ما في السماوات وما السماوات و حو العزیز الحکیم اخرج اخرجل کفرو من اہل الكتاب من دیا رمل الحشر مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَب ولولا ان قطب الله عل ملجلا لاضبحم فدنیہ و لہم فلآخرتِ عذابار ذالقب عنحم شاخ اللّہ و رسول وم و شاخ اللہ فن اللہ شدید الحقاب ما قطع تم ملین تن او ترک تمہا قا على اصولها ہا فب ادن اللہ ولیَخی الفاصقین مقصد صورت الحشر کا ترغیب الاجہاد والانفاق اور زجر اور تخویف منکرین کو صورت میں منکرین میں سے یہود اور منافقین دونوں ذکر کیے جاتے ہیں صورت تین رقو پر مشتمل ہے پہلے رقوع میں یہودیوں کی تزلیل وہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تو دنیا میں اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا دوسرے رقوع میں منافقین کو زواجر دیے گئے ہیں جبکہ تیسرے رقو میں ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں اور ان کے نقش قدم پر نہ چلیں سورت کا نام صورت الحشر عبداللہ ابن عباس کے مطابق اس سورت کا نام سورہ بن نذیر بھی ہے وجہ یہ کہ اس میں یہودیوں کے قبیلے اور یہودیوں کا ایک ٹولہ یہ ان کی جلاوطنی کا ذکر ہے کہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ یہ انہیں مدینہ سے جلاوطن کیا گیا یہ پہلے پہل وہ خیبر کی طرف چلے گئے بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وہاں سے بھی جلاوطن کیے گئے کیونکہ ان کی ان کے منصوبے یہ تب بھی بند نہیں ہوئے اور یہ ہمیشہ سے اسلام کی مخالفت میں یہ مصروف تھے تو اسی وجہ سے وہاں سے بھی جلاوطنی پر مجبور کیے گئے اور یہ شام چلے گئے سب حل اللہ سبح اللہ ما فِِ السماوات و ما فل ارد یہ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے ما وہ چیزیں ف سماوات جو اوپر آسمانوں میں ہیں و ما فل اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں یہ کائنات میں تمام چیزیں اور تمام مخلوق یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کو ان صفات سے پاک قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اور اللہ کے مناسب نہیں ہیں ہم بار بار اس بات اس معنی کی طرف اور اس بات کی طرف بار بار آپ لوگوں کی توجہ یہ مبضول کراتے ہیں کہ جو لوگ الحمد میں یہ ایسا مانا کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی صفت اور کوئی بھی تعریف نام کی اگر کوئی چیز ہے خواہ مخلوق کی تعریف کی جائے یا مخلوق کی جو صفات ہے وہ تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کی تمام صفات یہ اللہ کے لیے ہے جیسا کہ عام طور پہ الحمد میں مانا کیا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ اردو تفاصیر میں یہ دیکھیں گے کہ دراصل مخلوق کی جو صفت اور مخلوق کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف رجا کرتی ہے اور یہ اللہ ہی کی تعریف ہے ہم کہتے ہیں کہ بات بظاہر تو بڑی مزیدار ہے لیکن پھر سب بحل اللہ ما فی السماوات و فی الارض میں یہ تصبیح میں تم اللہ سے ان صفات کی نفی کیوں کرتے ہو جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کیا جواب ہے دراصل یہ اللہ کے لیے صرف وہی صفات وہ شایان شان ہیں اور وہ لائق ہیں کہ جو الوحیت کے لائق ہیں وہ تمام کی تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اسی لیے اللہ ملک الحمد کلو ہو جس روایت میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ یہ جی تیرے لیے تعریفیں ہیں ساری کی ساری تو ان تعریفوں میں یہ جی کل میں ساری تعریفوں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ملک الحمد کلو کہ اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں ساری کی ساری تو تعریفوں سے مراد وہ تعریفیں ہیں کہ جو اللہ کے شاعن شان ہیں جو الوحیت کی تعریفیں ہیں یہ جی اور اس معنی پر تعریف حدیث میں جو دوسری دعا آتی ہے تو وہ اسی معنی کی تائید کرتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ ملک حمد کما ان تہلو یہ اے اللہ تیرے لیے وہ تعریفیں ہیں جیسا کہ تو ان تعریفوں کا لائق ہے مطلب یہ کہ وہ تعریفیں مراد ہیں کہ جو تعریفیں اور جو صفات وہ اللہ کے مناسب اور شاع نشان ہیں لاؤس سی ثنا کا یہ ان تکما افنِ تعالی نفسک میں تیری تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی صفات اور تعریف کی ہے اے اللہ تیرے لیے وہی لائق ہے یہی وجہ ہے کہ الحمد میں ہم مانا کرتے ہیں کہ الفلام یہ آہد کے لیے ہے اور نحات بھی کہتے ہیں کہ دراصل یہ الفلام اصلاً یہ وضاحی آہد کے لیے کیے گئے ہیں یعنی ماحود اس سے وہ صفات ہیں کہ جو قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اور وہی تعریفیں وہ اللہ کے لیے لائق ہیں مخلوق کی تعریفیں یہ اللہ کے لیے شایان شان نہیں ہیں تو اسی لیے سب بحل اللہ میں ہم ان تعریفوں کی نفی کرتے ہیں اللہ سے کہ جو اللہ کے مناسب نہیں ہیں اور جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں سب بحل اللہ ما فی السماوات و الارض یہ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے اسی لیے قرآن کے درس میں ہم صرف تفسیر میں ہم تہذیب نہیں کرتے تفسیر میں اصلاح نہیں کرتے بلکہ جگہ جگہ ہم لفظی معنی میں بھی اصلاح کرتے ہیں اور جو لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے تو یہ انہی کو ادراک ہو سکتا ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ لفظی ترجمے میں بھی کتنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق سب حل اللّہ ما فِِ سماوات وما فی الارض پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے خاص اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں وہ تمام چیزیں وہ تمام مخلوق وہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے سورہ بقرہ میں فرشتوں کے قول میں یہ بات آئی تھی ونہ نو سب و بحمدقہ تین الفاظ یہ وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں یہ ایک تصبیح بےحمدہ حمد تحمید تیسرا لفظ وہ تقدیس ہے یہ اور چوتھا لفظ وہ تمجید ہے جیسے سورہ فاتحہ میں وہاں پہ حدیث قدسی میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین تو قال اللّہ تعالی حمدنی آبدی و اذا قال العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اسن علیہ آبدی ویزا قال اللہ وزاقال اللہ آبد مالِ کی اوم یہ قال اللہ تعالی مجدنی آبدی تو ایک لفظ ہے مجدنی تمجید تو یہ چاروں الفاظ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ آتے ہیں یہ الفاظ یہ قرآن الحدیث میں مستعمل ہوتے ہیں یہ تصبیح میں ہم اللہ سے ان صفات کی نفی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں جب کہ میں اور حمد میں اللہ کے لیے ان صفات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے شایان شان ہیں یہ تقدیس یہ اللہ کی ذات کو بھی ہر قسم کے عیب سے پاک جاننا تسبیح میں تو اللہ کو ان صفات سے پاک جاننا کہ جو صفات اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اور تقدیس میں اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے اور وہ عیوب سے پاک ہے اور ایک ہے تمجید یعنی اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا تو اس آیت میں سب بحل اللہ ما فی السماوات و فی الارض پاکی بیان کرتی ہیں خاص اللہ کے لیے وہ چیزیں جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں وہ العزیز الحکیم گزشتہ جملے میں تسبیح بیان ہوا تو اب اس جملے میں تمجید ہے یعنی اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ یہ غالب ہیں الحکیم اور حکمت والا ح اللہ اخر جلدین کفرو من اہل کتاب یہ اللہ وہ ذات ہے یہ اخرج جلدینہ کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے من اہل الکتابی کتاب والوں میں سے یہ الدین کفرو من اہل کتاب سے مراد بنو نذیر کے وہ یہود ہیں نذیر ذات کے ساتھ لکھا جاتا ہے جنہوں نے نکالا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے رد ہے یہ ان طویل پرستوں پہ اور رد ہے ان لوگوں پہ کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ اہل کتاب کو کافر نہیں کہا گیا یہ یاد رکھیں کہ اسلام نام ہے اللہ کی توحید کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا ہمارا ایمان کا کلمہ انہی دو اجزاء پر مشتمل ہے تو جو لوگ رسول اللہ کی رسالت کے منکر ہیں یاد رکھیں وہ کافر ہیں چاہے وہ توحید کے قائل ہوں چاہے وہ آخرت کو مانتے ہوں اور چاہے وہ گزشتہ نبیوں اور کتابوں کو مانتے ہوں یہ قرآن کی اصطلاح میں وہ کفر من اہل کتاب ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے من عالک کتاب والوں میں سے من دیارہم کے نکالا انہیں من دیارہم ان کے گھروں سے لے اولحشر لول الحشر اس جملے کے کئی معنی ہیں اس جملے کے کئی معنی اصل میں حشر یہ اجتماع کو کہتے ہیں اکٹھا کرنا جیسے قیامت میں میدان محشر یعنی وہ میدان کے جس میں تمام انسانوں کو مخلوق کو جمع کیا جائے ان کے حساب کتاب کے لیے تو اسی اعتبار سے اسے حشر یہ کہا جاتا ہے تو حشرون ہم جگہ جگہ مانا کرتے ہیں کہ تم جمع کیے جاؤ گے لیکن یہاں پہ حشر سے مراد لے اول الحشر حشر سے مراد یا تو یہ جمع کیا جانا اہل کتاب کا مراد ہے بنو نذیر کا مراد ہے اور یہاں پہ حشر سے مراد یعنی ان کا جلاوطنی کے لیے جمع کیا جانا اور یہ ان کی پہلی مرتبہ کی جلاوطنی تھی تو ایک معنی یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مندیا رحم ان کے گھروں سے لے اول حشری جی ان کی پہلی مرتبہ کی جلاوطنی کے لیے ان کی پہلی مرتبہ کی جلاوطنی کے لیے جمع کیا جانا یہ ان کی پہلی مرتبہ جلاوطنی کے لیے جمع کیا جانا تھا اور اللہ نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا جلاوطن کیا تو حشر سے مراد یہ جی ان کی جلاوطنی کے لیے اہل کتاب کا اور بنو نظیر کا جمع کیا جانا اسی لیے اسی جملے میں اشارہ ہوا کہ آئندہ یہ لوگ دوبارہ بھی جلاوطن کیے جائیں گے اور پھر بعد میں خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کے دور میں یہ دوبارہ جلاوطن کیے گئے لول الحشر یہ پہلی مرتبہ کی جو جلاوطنی ہے اس کے لیے جمع کیا جانا یعل اول حشر سے مراد حشر میں حشر سے مراد یہاں پہ صحابۂ کرام کا ایمان والوں کا جو لشکر ہے ان کا جمع کیا جانا یعنی اللہ کے پیغمبر نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ یہود پر ان کا محاصرہ کریں ان کا محاصرہ کریں اور ان کے لیے جمع ہو تو صحابہ کرام کی اس لشکر کشی اور یہاں پہ اول سے مراد یعنی بالکل شروع ہی میں اور ابتدا ہی میں صحابہ کرام کا حملے کے لیے جمع ہونا یہ مراد ہے اور یہاں پہ یعنی ابھی وہ لشکر لشکر حملہ کے لیے جمع ہی ہوا تھا کہ اس کے آغاز میں ہی اور اس کے ابتدا ہی میں یہود جلاوطن ہونے کے لیے وہ تیار ہو گئے یعنی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور وہ بزدل ہو گئے ان کے دلوں میں خوف آیا اور وہ وہاں سے نکلنے پر تیار ہو گئے اسی لیے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور ایمان والوں میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا تو لے اول الحشر سے مراد وہ جو پہلی مرتبہ کی اور جو شروع کی ایمان والوں کا وہ شروع ہی میں جمع کیے جانے کے وقت اللہ نے انہیں نکالا یعنی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی لے اول الحشر لےحشر اخرجین کفرومن عالکتابے اور یہ دو معنی مفسرین یہاں پہ کرتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے نکالا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مندیارحم ان کے گھروں سے لے اول الحشری یہ وہ شروع کے جمع کیے جانے کے وقت یعنی وہ شروع کی لشکر کشی میں ہی یہ اللہ نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا کہ ابھی ایمان والے وہ ابھی جمع بھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے وہ پورا ہجوم اور اکٹھ بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور وہ وہاں سے جلاوطنی پر مجبور ہو گئے اور وہ اپنے قلوں سے وہ نیچے اترائے لے لے الحشر اور یا لیہ الحشر میں حشر میں ان کی جو جلاوطنی ہے اس کے لیے ان کا جمع ہونا وہ مراد ہے معذونا تم تمہارا یہ خیال نہیں تھا تمہارا یہ گمان نہیں تھا اے ایمان والوں خطاب ہے صحابہ کرام سے تمہارا یہ گمان اور تمہارا یہ خیال نہیں تھا ان یخرجو کہ وہ نکلیں گے اتنی آسانی سے وہ خود نکلیں گے وہ اور ان کا بھی گمان یہ تھا اعلی کتاب کا انہم ماں آتم حصون کہ بے شک بچانے والے ہیں انہیں حصون ان کے قلعے حصون حسن کی جمع اور حسن قلعے کو کہتے ہیں کہ بچانے والے ہیں انہیں ان کے قلعے من اللہ یعنی من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ من حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تو آئے ان کے پاس اللہ یعنی ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا تو آیا ان کے پاس اللہ یعنی آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب من حیسو وہاں سے لم یہ کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا ان کا خیال بھی نہیں تھا کہاں اللہ کے پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی یہاں پر آ کر ان سے معاہدہ کیا اور پھر ان لوگوں نے مخالفت کی اور وعدوں کو توڑا تو اللہ کا عذاب انہیں کہاں سے آیا ان کا خیال اور گمان تک نہیں تھا فاتح منہ سلم تسیبو تو آ پہنچا ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے کہ جہاں سے ان کا خیال اور گمان تک نہیں تھا وقت ففی قلوب اور ڈالا ان کے دلوں میں اللہ نے اررا روب اللہ نے ان کے دلوں میں دھاک جو ہے وہ ایمان والوں کی وہ ڈال دی سورہ احزاب میں یہ آیت نمبر چھبیس میں بنو قریضہ والوں کے حوالے سے آیت نمبر چھبیس سورہ احزاب انہی الفاظ کے ساتھ ان کے دلوں میں بھی اللہ نے رو ڈالا ہے اور یہ واقعہ بنو قریضہ کا وہ اس کے بعد وہ رونما ہوا ہے کیونکہ وہ پانچ ہجری میں ہوا تھا ذو میں وقز ففیقلوب ہی مربع اور یہ ربیع الاول چار ہجری کا واقعہ ہے اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں روب بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصر تو بررعب مصیرت شاہرن مجھے اللہ نے اپنے دشمن پر میری مدد کی ہے روب کے ساتھ کہ میرا روب میرے دشمن پہ ہوتا ہے ایک مہینے کی مسافت پہ یعنی اگر میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پہ ہے لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے ان پر میرے روب اور میرے دھاگ کی وجہ سے ایک ایسا دور تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کا روب دنیا والوں پر یوں تھا اور آج فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے دنیا میں مسلمان ہر جگہ قتل کیے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں لیکن آج دنیا میں اس کی مذمت کرنے والا وہ کوئی نہیں ہے ان کے آگے کھڑے ہونے کی جرت وہ تو کسی مسلمان بادشاہ میں نہیں اور آج اگر دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو ستاون اسلامی ممالک او آئی سی اور اسی طرح کے بڑے بڑے تنظیمیں یہ بنی ہوئی ہیں لیکن کوئی ان کی مذمت تک وہ نہیں کر سکتا و قذ ففی قلوب اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں روب یخربون بیوتہم وہ اجاڑ رہے تھے یخربون خراب یخربون وہ اجاڑ رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بے عئی اپنے ہاتھوں سے و عئی دل اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کسی مکان پہ کسی گھر پہ انسان نے اپنی زندگی کی جمع پونجی وہ لگائی ہو اور پھر آخر میں اپنے گھری گھر کو وہ اجاڑ رہا ہو اور اپنے ہی گھر کو وہ ڈھا رہا ہو تو یہ بڑے تکلیف کا موقع ہوتا ہے بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے یا تو یہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے تصحیل میں ابن جزئی کہتے ہیں کہ تین مقاصد کے لیے یہ اپنے گھروں کو یہ اجاڑ رہے تھے یا تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھروں کو وہاں سے جو قیمتی سامان ہیں تو وہ اپنے گھروں کو وہ رہے تھے یہ اپنے گھروں کو وہ ڈھا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ایک مقصد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے کیونکہ یہ اپنے قلوں میں یہ محصور ہو گئے تھے تو ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے تاکہ ان کا راستہ وہ بند ہو جائے اور وہ آسانی سے ہمارے گھروں تک وہ پہنچ نہ سکیں ایک مقصد انہوں نے یہ ذکر کیا ہے لیکن یہ جنگ کے آغاز میں بعد میں جب انہیں جب یہ جلاوطنی پر مجبور ہو گئے تو پھر اپنے گھروں کو یہ اپنے ہاتھوں سے وہ توڑ رہے تھے اور اجاڑ رہے تھے اس وجہ سے کہ گھروں سے وہ قیمتی سامان اور قیمتی چیزیں یا اسی طرح وہ لکڑیاں وغیرہ وہ توڑ کے دروازے وغیرہ وہ توڑ کے وہ لے جا سکیں اپنے اونٹوں پہ اور یا تیسرا مقصد یہ اصل میں ان کا حسد تھا اور ان کا بخل تھا ایمان والوں کے متعلق کہ ویسے بھی ہم تو اس سے جا رہے ہیں تاکہ مومن اور مسلمان اس سے کہیں فائدہ تو نہ اٹھا سکیں جیسے افغانستان سے امریکہ جب یہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے جب وہ اسلحہ واپس نہیں لے جا سکے وہ ٹینک اور اسی طرح وہ جہاز وغیرہ تو تو اگر خراب جہاز بھی تھے اور خراب ٹینک بھی تھے تو انہوں نے اسے آگ لگا دی تاکہ یہی چیزیں یہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں تو یہاں پہ یہ بھی بخل کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کہ ہم ویسے بھی پیچھے وہ یہ مال یہ سب کچھ یہ رہ جائے گا تاکہ ان لوگوں کے کام بھی نہ آئے ابو وہ یقریب رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وائد المومنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے وائد المومنین اس کے بھی دو مطلب ہیں یا تو ایمان والوں کے ہاتھوں سے یعنی ان کی تزلیل مراد ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک بندے نے اپنے گھر پہ اپنی زندگی کی محنت لگائی ہو اور بالاخر اس کے سامنے اس کا دشمن اس کے گھر کو مسمار کر رہا ہو اور اس کے گھر کو وہ گرا رہا ہو تو انسان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ان کی تزلیل کے لیے اور یا وائد المومنین چونکہ ایمان والوں نے انہیں ان کے ساتھ وہ رضامند ہو گئے تو ایمان والے ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے تاکہ وہ جو سامان اونٹوں پر وہ لاد سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے وہ لے جائیں ف تبرو یا اولبسار پس عبرت حاصل کرو فا پس نصیحت حاصل کرو پس سبق حاصل کرو یا اولل ابسار اے عقل والوں اور اعتبار اسی کو کہتے ہیں اعتبار اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز پر دوسری چیز کو وہ قیاس کرنا ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا اسی کو اعتبار کہتے ہیں اور محد مفسر محد مفسرین نے علماء نے اسی جملے سے یہ قیاس پر بھی استعمال کیا ہے کہ قیاس یہ اسی کو کہتے ہیں قیاس یہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز پر دوسری چیز کو وہ قیاس کیا جائے فا یا اول البسار اور اس میں نصیحت ایمان والوں کے لیے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں یہی نصیحت ہے کہ یہ یہودی یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے امتی تھے بلکہ ان کی اولاد تھے یہ اللہ کو مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے پچھلے پیغمبروں کو مانتے تھے اور کل کے درس میں میں نے یہ بتایا کہ شام سے انہوں نے ہجرت اسی مقصد کے لیے کی تھی کہ آخری پیغمبر اگر وہ ہم میں مبعوث ہو جائیں اور وہ ہم میں سے ہی آئیں اسی طرح آخرت کو مانتے تھے یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ دراصل سابقہ امت کے سابقہ امتوں کے مسلمان تھے لیکن جب انہی لوگوں نے یہ جی اپنی خواہشات خواہشات نفسانی کی وجہ سے اور دنیاوی اغراض اور مقاصد کی وجہ سے جب انہوں نے کھلم کھلا آخری پیغمبر کی مخالفت شروع کی یہ جی اللہ کی مخالفت شروع کی اور وہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان وعدوں کی خلاف ورزی بھی انہوں نے کی تورات میں جو احکام وہ تھے آخری کتاب انہی چیزوں کی تصدیق کر رہی تھی انہوں نے جب اس سے انکار کیا تو ظاہر ہے پھر اللہ کی جو, جو جو رحمت کی رحمت کا التفات ہے تو رحمت کا التفات وہ بھی پھر اللہ کی ان سے وہ پھر گئی اور اللہ نے بھی ان سے یہ جی اپنی رحمت وہ ان سے لوٹ لی اسی وجہ سے اگرچہ یہ سابق مسلمان تھے لیکن ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں پر یہ زلیل اور رسوا کیے گئے قرآن یہاں پہ ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ اے عقل والوں اگر تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو آج اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو آج اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور آخری امت آخری امت کا تابے دار کہتے ہو تو یہ یاد رکھو تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے تو جیسے ان کا انجام ہوا اسی طرح تمہارا انجام بھی ہوگا اور آج مسلمانوں کو اپنا انجام وہ واضح ہے مسلمانوں کو اپنا انجام وہ معلوم ہے اسی کو قیاس کہتے ہیں اور اسی کو اعتبار کہتے ہیں فا تبیرو یا پس سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو اے عقل والوں وطب اللہ ع وقت جلا سے مراد جلاوطنی ہے کہ یہ یہاں پر ایک سوال آتا ہے ایک سوال آتا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا گیا اور ان لوگوں کو جلاوطن کیوں کیا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بات پہلے سے تقدیر میں یہ لکھی جا چکی تھی ورنہ اگر ان پر تقدیر میں یہ جلاوتنی یہ نہ لکھی گئی ہوتی تو ضرور کسی اور عذاب میں یہ مبتلا کیے جاتے اور ضرور انہیں کوئی اور سزا جو ہے وہ دی جاتی ونکتب اللہ علیہ مل جلا اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھی ہے اللہ نے ان پر جلاوطنی اور اگر ان تین صورتوں کو دیکھیں تو تینوں صورتوں میں تقدیر کے حوالے سے یہ آیات یہ چلی آ رہی ہیں سورہ حدید میں یہ آیت نمبر بیس میں یہ آیت نمبر بائیس میں یہ ہم نے ذکر کیا تھا ماصاب مَا میں مصیبت فلاور ولا انف سکم اللہ فی کتاب من قبل ان نب کہ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی بھی مصیبت جب وہ تمہیں پہنچتی ہے مگر وہ لکھی ہوئی ہے اس نفس کے پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز وہ تقدیر میں وہ لکھی گئی ہے گزشتہ صورت کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا قطب اللہ انا و یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر وہ غالب آئیں گے وہاں پہ بھی کتبہ یہاں پہ بھی آیت نمبر 3 میں ولولا ان كتب الله علیہم الجلاع لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الاخره عذاب النار یہاں پہ پھر یہ جی اس تقدیر الہی اس کا بیان ہے ولولا ان كتب الله علیہم الجلا اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی ہے اللہ نے ان پر جلاوتنی لعذبهم فی الدنیا تو ضرور سزا دیتے انہیں دنیا میں ولاحم فل آخرت عذاب انار اور ان کے لیے آخرت میں وہ جہنم کا عذاب ہے اب یہ علت ذکر کی جاتی ہے جلاوتنی کی اور ایمان والوں کے ہاتھوں ان کا ذلیل اور رسوا کیا جانا اس میں یہ علت یہ بیان کی جاتی ہے ذالک انہم ذالک انہم یہ ان کی جلاوطنی اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ذلیل اور رسوا کیا جانا بے انہم اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اور قانون یہ ہے وہ شاخ اللہ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی فن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں سخت عذاب دینے والے ہیں اب سایت میں دفع الوہم ہے دفع وہم وہ یہ ہے جب بنو نظیر کے قلوں کا یہ محاصرہ کیا گیا اور یہ یہود یہ قلعہ بند ہو گئے تو یہ باہر نکل کر مسلمانوں کے ساتھ آمنے سامنے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے ان کے قلعے کو ایک نخلستان ہے یعنی کجوروں کا ایک ان کے باغات تھے جو بویرہ کے نام سے وہ مشہور تھا بخاری کی روایت میں بویرہ کے نام سے یہ ایک نخلستان ہے کجور کے باغات تھے اسی نے ان کے انقلوں کو گھیر رکھا تھا اسی وجہ سے جنگ کے لیے وہ میدان وہ بھی نہیں تھا اور یہ مسلمانوں کی راہ میں یہ رکاوٹ بھی بن رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قلعے کے ارد گرد جو کھجور کے درخت ہیں انہیں کاٹ دو اور ان میں آگ لگا دو تاکہ یہ لوگ یہ مجبور ہو کر اپنے باغات کو بچانے کے لیے یہ اپنے قلعوں سے نکل آئیں اور ہمارا ان کا ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ ہو اور رسول اللہ یہ بھی چاہتے تھے کہ لڑائی کے لیے میدان وہ بھی بن جائے لیکن تو جب درختوں کو کاٹا گیا اور جلایا گیا تو یہ لوگ انہیں کافی دکھ جو ہے یہ پہنچا ہے ایک تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو یہ خود امن کے داعی ہیں لیکن یہ فساد فی الد کر رہے ہیں اور خود اس کی مخالفت کرتے ہیں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ وہم آیا اور منافق وہ تو ویسے بھی یہودیوں کو شہ جو ہے وہ دے رہے تھے تو ایمان والوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ آیا کہ ان باغات کو جلانے کا اس کا کیا فائدہ تھا اور اس میں یہ تو اچھا نہیں ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ میرے حکم سے ہوا ہے اور اگر جنگی مسلحت ہو تو کفار کے اور دشمنوں کے مال جلانا یہ فساد فی الد نہیں ہے بلکہ اگر جنگی مسلحت ہو تو ان کے مال یہ جلا دیے جائیں اور اسی وجہ سے اگر کفار انہیں ان کی معیشت کی وجہ سے کہ آپ ان کی معیشت اور تجارت کو بند کر دیں اور اس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمانوں کو اس میں اجازت ہے اسی لیے ہمارے فقہ نے شرح سیر میں امام سرخسی نے مکمل اس پر ابواب باندھے ہیں کہ مسلمان اگر کفار ان کے باغات کو جلائیں اسی طرح ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے تو انہوں نے بہت ساری مثالیں یہ دی ہیں اور قرآن کی ان آیات سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے تو اس میں دفع الوہم ہے کہ آخر ان باغات کا کیا قصور تھا ان کجور کے درختوں کا کیا قصور تھا ماقتن وہ جو کاٹے تم نے ملینت کھجور کے درخت یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ عربوں میں اجوا کی طرح ایک معروف اور مشہور کھجور ہے اور بڑی قیمتی کھجور ہے اور یا بعض کہتے ہیں کہ لینا یہ ہر کھجور کے درخت کو کہتے ہیں ماں کتا ملینت وہ جو کاٹو تم ملینت اور وہ جو کاٹے تم نے ملینت کھجور کے درخت او ترک تمہا یا چھوڑے تم نے انہیں قاع متن کھڑے ہوئے اعلیٰ اصولی اپنی جڑوں پہ یعنی انہیں تم نے نہیں کاٹا فبیز نلّے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے اب جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے حدیث کو وہ تسلیم نہیں کرتے کہ حدیث یہ حجت نہیں ہے اور صرف قرآن ہی کافی ہے تو یہاں پہ کھجوروں کے کاٹنے کا یہ حکم یا اسے اپنی جڑوں پر اور اپنے تنوں پر چھوڑنے کا یہ حکم اسے قرآن نے فبیعد نلہ اللہ, اللہ کا حکم قرار دیا ہے منکر حدیث سے پوچھا جائے کہ اللہ کا یہ حکم یہ قرآن میں کہاں پہ ہے کہ تم لین کے یا کھجور کے ان درختوں کو تم کاٹ دو اور بعض کو تم چھوڑ دو قرآن میں یہ حکم یہ کہاں پہ ہے جو لوگ حدیث کو وہی تسلیم نہیں کرتے یا جو لوگ حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے قائمتن علی متن اعلی اللہ ولیغی الفاصین اور تاکہ رسوا کرے اللہ الفاسقین نافرمانوں کو یہ نافرمانوں کی رسوائی کے لیے اللہ نے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا یہ حکم یہ دیا ہے بخاری کی روایات میں کتاب المغازی میں امام بخاری نے وہ اشعار وہ ذکر کیے ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے اشعار میں یہ بات یہ آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری میں کتاب المغازی میں باقاعدہ ان غزوات میں غزب بنو نظیر کا یہ ذکر یہ بھی آتا ہے اور یہ روایات یہ ذکر کی گئی ہیں عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے ان باغات کو جلانے کا حکم دیا تو حضرت حسان ابن ثابت جو رسول اللہ کے شاعر ہیں صحابی ہیں تو انہوں نے یہ شعر اس موقع پہ کہا وہاں نہ سرات بنی لوئین ہری قن بل بنی لوئی یہ قریش کو کہتے ہیں اور سرات مراد یہاں پہ وہ سردار ہیں بویرہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے باغات کو بویرا یہ کہا جاتا ہے یہ بویرا مقام ہے حضرت اعصان ابن ثابت نے کہا کہ آسان ہو گیا بنولوئی کے سرداروں کے لیے <تصفح> یعنی مہاجرین کے لیے بویرا مقام میں ایسی آگ لگانا کہ جس کے انگارے اور جس کے شرارے یہ ہر سو اڑ رہے ہیں یعنی اصل میں یہ مکہ کی سرزمین تک بھی یہ پہنچیں گے اصل میں یہ قریش اور بنو نظیر کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے اسی لیے کل میں نے کابن اشرف اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ غزوہ بدر کے بعد مکہ گیا تھا تو قریش اور بنو نظیر کے یہودیوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے تو اس میں اصل میں حضرت احسان نے مشرقین مکہ پر انہوں نے طنز کیا ہے اور انہیں چوٹ لگائی ہے کہ وہ بن نظیر کی کچھ مدد جو ہے وہ نہیں کر سکے اور مہاجرین کے لیے بیرا مقام میں آگ لگانا یہ آسان ہو گیا نے مکہ کی طرف سے ان کا ایک شاعر ہے ابو سفیان ابن الحارث یہ رسول اللہ کے چچا ہیں حارث یہ اس کے بیٹے ہیں ابو سفیان یہ اصل میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ رسول اللہ کے چچا زاد بائی تھے انہوں نے جوابی اشعار کہے بخاری نے وہ بھی ذکر کیے ہیں کہ ادام اللہ من ظالکمن سنی و حرقی رو سط علم وینا یعنی اس نے کہا کہ ان قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ یہ مکہ کو پہنچتی ہے یا اس آگ کے یہ شرارے یہ مدینہ کو اپنی لپیٹ میں وہ لے لیتے ہیں تو انہوں نے وہ جوابی اشعار ابو سفیان ابن الحرارث نے یہ بیان کیے ہیں تو حسان ابن ثابت کے وہ اشعار وہ اسی آیت کے متعلق تھے وہاں نہ اعلیٰ سرات بنی لو ہری قن بل بویر مسترو ماقطا تم ملینترہ وہ جو تم نے کاٹے کجور کے درخت یا چھوڑ دیے تم نے انہیں کھڑے اپنی جڑوں پر اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا الفاظ اور تاکہ رسوا کرے اللہ نا فرمانوں کو سب بحل اللہ سماوات وافل اور باقی بیان کرتے ہیں خاص اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے اور یہ اللہ ہے غالب حکمت والا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مندی ہیں ان کے گھروں سے لے اول الحشری لے اول الحشر اہل کتاب کا جلاوطنی کے لیے وہ پہلی مرتبہ کا جمع کیا جانا وہ پہلی مرتبہ کی جلاوطنی کے لیے ان کا جمع ہونا یا لل الحشر یہ مسلمانوں کا مسلمانوں کی لش, لشکر کشی کے لیے وہ شروع میں وہ جمع ہونا یعنی بالکل وہ شروع میں لشکر کشی کے وہ جلاوتنی جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے اور لڑنے کی وہ نوبت تک نہیں آئی لے اول الحشر۔ ماضن تم تمہارا یہ خیال اور گمان نہیں تھا ان یخرجو کہ وہ نکلیں گے و زنو اور انہوں نے بھی یہ خیال کیا تھا کہ بچانے والے ہیں ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے تو پس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے کہ ان کا خیال اور گمان تک نہیں تھا اور ڈرا اللہ نے ان کے دلوں میں وہ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی فا تو پس عبرت حاصل کرو اے عقل والوں ان کا اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھی اللہ نے ان پر جلاوتنی تو ضرور سزا دیتے انہیں دنیا میں کوئی اور سزا دیتے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار جہنم کا عذاب ہے آگ کا آذاب ہے یہ جلاوطنی اور ایمان والوں کے ہاتھوں یہ رسوا ہونا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کیونکہ وہ مراد ہے تو بے شک اللہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں وہ جو کاٹے تم نے خجور کے درخ او ترکت موہا یا چھوڑے تم نے اسے قائمتن کھڑے اپنی جڑوں پر اور اپنے تنوں پر فبیدن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ رسوہ کرے اللہ الفاسقین وہ اللہ کا حکم توڑنے والے وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین